قیامت کے ابتدئی احوال میں یہ ہوگا کہ زمین کو صاف کرنا ہے چٹیل میدان تو اس کے اوپر جتنی پہاڑ ہیں ٹیلے ہیں سب کو اڑا اڑا کے ختم کر دیں گے تو زمین کا بن جائے گی چٹیل میدان نہ اس میں ٹیلا رہے گا نہ کوئی موڑ رہے گی بالکل پلین سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے متعلق آپ فرما دیجئے اڑا دے گئے ان کو رب میرا بالکل اڑا دینا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 قریب کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی طرف دوڑیں گے ادھر ادھر بھی نہیں جائیں گے سیدھے دوڑیں گے سمجھے پھر اللہ تبارک و تعالی کا جب دربار قائم ہوگا بالکل خاموشی سے حاضر ہوں گے معمولی کھسمس بھی نہیں ہوگی یوم تخفیف اخروی اس دن پیچھے دوڑیں گے دائی کے دائی کے نیچے کوئی اسرافیل اس دن پیچھے دوڑیں گے دائی کے لا اے وا جا لا نہ ہوگی کجی واسطے اس دوڑنے کے سیدھا دوڑیں گے ادھر ادھر نہیں ہوں گے وخاشا تلسواد اور دب جائیں گے آواز آگے رحمان کے پس نہ سنے گا تو مگر کس کھس کی آواز اے ہم سا کہتے ہیں پاؤں کی آواز کھس کی پاؤں کی کھس کھس معمولی اور بول نہیں سکیں گے نہ دوڑ سکیں گے پ نہ سنے گا تو مگر کس کس کی با یو ماہ نفی شفاعت کہریا اس دن نہ نفع دے گی شفاعت مگر واسطے اس کے اجازت دے گا واسطے اس کے رحمان اور پسند کرے گا واسطے تو بولنا شفیقہ یہ شفاعت جو ہوگی کاہری ہوگی اللہ کے اذن سے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 جانتے اللہ جو کچھ آگے ان کے جو پیچھے اور نہیں احاطہ کر سکتے ساتھ معلومات اللہ کے بیت بار علم کے اور نہیں احاطہ کر سکتے ساتھ معلومات اللہ کے ہم خدا کے معلومات کا احاطہ کر سکتے ہیں وہ ہمارا احاد کرتا ہے بانۃ الوجو اور اس دن جھک جائیں گے منہ آگے اس ذات کے جو زندہ ہے قیوم ہے وقد قد خوابہ اور تحقیق تباہ ہو جائے گا وہ شخص جس نے اٹھایا شرک کو بالکل تباہ ہوگا وہ میاں من الصالحات یہ قد خواب تو انجام ہے کس کا مشرقین کا آگے انجام ہے مومنین کا بشارت اور جس نے عمل کے نیک درہ حال کے وہ مومن بھی ہے یہ شرط قبولیت فلا خواہ و ظلم ولا بلا پس نہ ڈرے گا زیادتی سے اور نہ کمی سے اس کو ثواب پورا میں لگا کمی بیچی نہیں ہوگی بزا الکان ضلع ترغیب .شہید اور اسی طرح دیفر. اتارا ہم نے اس کتاب کو ہو ضمیر کا مرجہ کتاب ہے اتارا ہم نے اس کتاب کو ذرا حالک قرآن عربی ہے لسان قرآن اور بیان کی ہم نے اس کتاب کے اندر دھم کیا. وعید کا منع دھمکیاں ڈراوے بیان کی ہم نے اس کتاب کے اندر دھمکیا لا اللہ جب تک ہو کہ وہ بالکل ڈر جائیں ابتدامی میں بالکل ڈر جائیں یا ابتدا میں نہ ڈریں تو یا پیدا کرے ان کے دل میں اللہ کچھ نصیحت یا تو ابتدا بالکل ڈر جائیں یا پیدا کرے ان کے دل میں اللہ تعالی کچھ سمجھ پتہ اللہک الحق آیات توحید کا سمرا بس علی شان ہے اللہ جو کہ بادشاہ سچا بلاتا جل بالقرآ آیات تشجی نمبر چار یہ کتنی ہے آیات تشریح پانچ ہے یہ نمبر چار ہے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 تو آپ دعا کی تدبیر اختیار کریں تاجیل کو چھوڑے تاجیل کو چھوڑے تدبیر دعا اختیار کریں والد عہدنا ال آدم اجمال قصہ جب اللہ تے انسان کا بیان بھی ہے انسان کی پیدائش اور اجمال قصہ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا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 لیکن ورسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے کہنے لگا اے آدم کیا دلالت کروں میں تجھ کو ایسے درخت کے اوپر جو ہمیش کی کہا ہے یعنی جس کے کھانے سے آدمی بیشت میں ہمیشہ رہے گا اور ایسی سلطنت جو کبھی پرانی نہیں ہوگی بیشت کے اندر تیری بات صحیح رہے گی ہمیشہ تو بھی ہمیشہ رہے گا دیکھو جھوٹ بولا حضرت آدم علیہ السلام اس کے فریم میں آ گئے اتحادی غلطی کر بیٹھے بس کھایا دونوں نے اس سے بس ظاہر ہو گئے واسطے ان دونوں کے شرم اور شروع ہوئے چپکاتے تھے یا اکسفان منا وہ بحث کے درختوں کے بڑے بڑے پتے ایسے چپکاتے تھے کہ شرم کو ذرا مستور کر دیں چھپا دیں شروع ہوئے چپکاتے تھے ان کے اپنے اوپر پتے جنت تھے وہ آسا آدم ربہ فغوا اور بلا ارادہ سسور کر بیٹھا آدم یہ معنی لکھو تو کہ نا پہلے پہ یا نہیں بولا تو ارادہ تو نہ ہوا نا اور بلا ارادہ کسور کر بیٹھا آدم رب اپنے کا بلا ارادہ کسور کر بیٹھا آدم اپنے رب کا اچھا جی فوا غوا کا معنی تفسیر قرطبی والا بھی لکھتا ہے باقی تفاصیر لکھتے ہیں غوا کا من تم بھی لکھ لو فا فاساد بے نظول قصور کر بیٹھا آدم رب اپنے کا فاغواہ فاساد اس کا ایش فاسد ہو گیا بے نظول ہی الد دنیا کہ دنیا میں اتار دیا گیا بھائی عائش فاسد ہوا یا نہیں وہ بحث سے جو نکلے تو عائش کا ہو گیا فاسد ہو گیا عائش فاس ہو گیا فاسد عائش ہو گیا یہ میں نے معنی اس لیے کیا ہے کہ بعض بے وقوع یہ معنی کرتے ہیں کہ بے فرمانی کی آدم نے رب اپنے کی پاغوا پس گمراہ ہو گیا کیا یہ ٹھیک ہے مانا کہ نبی کی شان کے تو خلاف ہے نبی تو معصوم ہوتے ہیں بلا ارادہ قصور کر بیٹھا آدم رب نے گا فاسد ہو اچھا لیکن جب فوراً توبہ کی آدم نے تو اللہ نے برگزیدہ بنا دیا نہیں سمجبہ ہو پھر برگزیدہ کیا اس کو اس کے رب نے پس خصوصی توجہ کی اس کے اوپر واحد راہ راستے اوپر قائم رکھا لیکن خصوصی توجہ ہی مہربانی ہوئی لیکن چونکہ آڈر ہو چکا تھا اور زمین کے اندر ان کو بادشاہ بنانا تھا خلیفہ اس لیے وہ آڈر بدستور رہا اترنے کا فرمایا میں اے بےتا یہ تسلی ہے یا نہیں اور جہاں اہ بی پہرے پڑ ہے اس سے مراد بھی یہی دو ہوں گے فرمایا اتر جاؤ اس سے سب کے سب بعض تمہارے واسطے بعض کے دشمن ہوں گے اولاد میں پہ جب آئے تمہارے پا میری طرف سے ہدایت پر جو شاد اتباع کرے گا میری ہدایت کی یہ مدبین کا انجام ہے نہ گمراہ ہوگا دنیا میں نہ محروم ہوگا آخرت میں وہ من آردا محروم کا انجام جس نے اراض کیا میری نصیحت سے پستاح کی واسطے ہو اس کے زندگی ہوگی تنگ یا جینا ہوگا تنگ یہ معنی کرو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 تنگ ہے جینا تنگ ہے جتنا تم اے آرام کے ساتھ سکون قلب کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے وہ زندگی بسر نہیں کر رہا ہے دن کو پریشان رات کو پریشان اولاد بے فرمان ہو جاتی ہے ہزاروں پریشانیاں لگی ہوئی ہیں آگے سمجھ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے جینا تنگ زندگی تنگ اور اٹھائیں گے ہم اس کو دن قیامت کے اندھا کر کے یہ ماہرومین کا انجام ہے اندھا اٹھے گا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 اس لیے قیامت کے دن بعض چہرے روشن ہوں گے بعض کیا گے کالے دنیا میں جس کا دل چمکدار ہے اس کا اثر پڑے گا چہرہ کیا ہوگا چمکدار دنیا میں جس کا دل کالا ہے یہ سیاہی منہ پہ آ جائے گا قیامت کے دن دیکھو یہ کالا کہے گا ہے میرے رب کیوں اٹھایا تو نے مجھ کو اندھا کر کے حالانکہ تھا میں بصیر دیکھنے والا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح آئے تھے تیرے پاس ہمارے آیات انبیاء علماء کے ذریعے تو نے ان کو بھلا دیا www. اور اسی طرح آج جمعید. کے تین تو بھی بھلایا جا رہا ہے دوزہ کے اندر وَقَزَالَكَ دَسْتُورِ خُدَا وَنْدِی اسی طرح بدلا دیں گے ہم سزا دیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی دنیا میں حد سے بڑھ گئے اور نہ ایمان اللہ اپنے رب کے عطم کے ساتھ اور واقعی عذاب آخرت کا زیادہ سخت ہے۔ اور بڑا دیر پا ہے اب کا بڑا دیر پا سخت بھی ہے آفرم لهم تخویف دنیاوی یہ یادے پہلے پڑھ چکے ہو بنے لم یت بیان لم یادے بمن لمیت بیان کیا پس نہیں واضح ہوا واسطے ان کے یہ بات کہ کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا ہم نے ان سے پہلے کہ چلتے ہیں ان کے ٹھکانوں کے اندر سفر کرتے ہیں نا دیکھتے ہیں وہ ہلاک شدہ بستیاں بے شا میں البتہ نشانی ہے عقل والوں کے لیے بول نحا مصطفی الدین ولاولا کال سابقات ازالہ شبہ ازالہ شبہ ہے امہال مجرمین بھی آئے وہ میرے عزیز اس طرح ہے کہ کافر کہتے تھے کہ ہمارے اوپر آزاد کیوں نہیں آ جاتا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 غور کرو جی اظہار شب میں اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے بے تاخیر العذاب نیچے لکھو بے تاخیر العذاب وہ بات سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے بے تاخیر الضاب الاقان لزامن کو چھوڑ دیو بھی ابھی باجلموسمہ اور وہ میاد جو مقرر ہے عذاب کے لیے وا آجفا اجل مسمہ کاج کس پہ پڑے گا کالے پہ اگر نہ ہوتی وہ بات اور نہ ہوتا کیا میاد مقرر یہ دو چیزیں نہ ہوتی تو لکانہ لزام یہ جزا ہے ہوتا البتہ تازہ سمجھ گیا یہ بات لکانہ لزامہ جزا ہے بعد میں فصف علامہ فرائض خاتم علم بیا آیات تجزیبیا نمبر پانچ آیات تشدین نمبر پانچ اور فرائض خاتم الانبیاء فریدہ نمبر ایک اور صبر کا روپر اس کے کہتے ہیں اور سب نمبر دو تصوی بیان کر سات رب اپنے کے پہلے ابھرنے سورج کے سورج کے ابھرنے سے پہلے کون سی نماز ہے فجر اور پہلے غروب کے کیوں ہے عصر کی نماز لکھو وہ من آنا اللہ رات کی گھڑیوں سے مغرب اور شاہ، پس تصوی بیان کرو اطراف النہار دن کے کناروں میں وہ زہر ہے لا اللہ کا طرزہ یہ سمرا ہے یہ کام کر تو امید ہے کہ تو راضی ہوگا ساتھ ثواب کے بلا تمدنا یہ فریدہ نمبر کتنی ہے جی آ, تین فاسب نمبر ایک سب بے نمبر دو لا الدنا نمبر تین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 نف تینا ہم اس نفع دینے کی حکمت کیا ہے؟ آزمائیں ہم ان کو بیچ اس کے اور یاد رکھو یہ غرے نہ ہو آخرات کا راب کرو رزق رب تیرے کا آخرات میں بہتر ہے اور دیر پا ہے تو اپنی آنکھوں کو دراز نہ کرو ان کے رزق کی طرف نہ دیکھو آخرت کے رزق کو دیکھو وام اور احلہ کا کبھی سلا یہ جی نمبر کتنی جی چار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 کہ اتنا رزق کموائیں تو اسے کہ عبادات میں خلال آ جائے یا ہمیں کوئی رسک کی ضرورت ہو تجھے کہیں؟ نہیں ہم ہی رازک ہیں تیرے نان و نرضوں کا اور اچھا نتیجہ تکوا کا ہے وکال و شکوا ڈبلو ڈبلو ڈبلو شہید اور کہتے کافی یا تینا کیوں نہیں لے آیا لے آتا ہمارے پاس محمد کریم آیا تین فرمائشی میر رب ہی اپنے رب کی طرف سے وہ فرمائشی موجہ کی باتیں چلی آ رہی یا نہیں فرمایا فرمائشی موضاء نہ مانگو سب سے بڑا موضاء قرآن ہے کیا ہے کہ قرآن تمہارے پاس پہنچ چکا ہے اور کہتے ہیں کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرمائشی موضاء اپنے رب کی طرف سے اولم ہم جواب شکوا کیا نہیں آیا ان کے پاس ظہور ان مضامین کا بھائی یہ نا کا منع کیا نہیں آیا ان کے پاس ظہور ان مضامین کا جو پہلے صحیفوں میں ہے پہلے صحیفوں کے جتنی مضامین ہیں کس میں آ گئے ہیں قرآن میں کہ آپ ابتدا میں پڑھ چکے ہو کہ پہلی جتنی کتابیں ہیں ان سب کا خلاصہ کیا ہے قرآن اور قرآن کا خلاصہ کیا ہے صورت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 اتنی سمجھانے کے باوجود بھی اگر عذاب کا مطالبہ کریں کوئی پرانی چال بے ڈھنگی کہ عذاب عذاب عذاب تو آپ فرما دیجئے انتظار کرو تم بھی ہم بھی یہ زاجر ہے جی در صورت مطالبہ عذاب زجر ہے در صورت مطالبہ عذاب پھر بھی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کلو مترب سون ہر ایک انتظار کرنے والا ہے نتائج کی تم ہی انتظار کرو بس ان قریب جان لو گے تم اس شخص کو ان لوگوں کو جو سرات مستقیم والے ہیں اصاب و سرات سوی عن قریب جان لوگے ان لوگوں کو جو سرات مستقیم والے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جان لو کہ اعتدا جو منزل مقصود تک پہنچ گئے